غم اللہ عظیم صحمن الحمۃ اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک محلیہ صفین البادشہ ورث غور الباطہ عین ایم اِنسو ای والن البادشاہ اور باقی تمام سامع خارہ گرامی برادران سب کو شہمسن اقبال سے سلامات کرتے ہیں اور <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہمارا سلسلہ 10 کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر دو سو ترانوے ٹو نائن تھری جی, ابلک ایک جو ہے ابلک ونس ہمارے درس کا نمبر ہے اور اس دو سو ترانوے سے لے کر ابلک ایک جو ہے, کر جو ہے دو سو ترانوے دعوت شریف کی شروع دروز سے لے کر ابھی تک جو ہے دو سو ترانوے درس الحمدللہ للہ آپ لوگوں کی مبارکانوں تک پہنچا چکا ہوں جس میں دعوت کے عمدہ احکامات اولاد اور اولاد اشریا اور وضو غسل کی جو دعائیں ہیں نیتیں ہیں اور مختلف نوافلات ہاں جی اور تاجد سے پلے کی دعائیں خود تعاجد کے ترتیب یہ سارے آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں ہاں جی اور ابھی جو ہے ہم نواش دنیا میں پڑی جانے والی آج کے درس میں آج کے درست سے شروع ہوگا دعا دو سو ابلی ایک اس درست سے آگے جو ہے چندرست ہوں گے ان شاء اس میں جو ہے بینوان مقدمہ دعائے صبحیہ کے عنوان سے آج کے درس جو ہے اس مقدمہ دعائے صبحیہ کے عنوان سے آپ لوگوں کی خدمات میں کر رہا ہوں تو وہ ہماری مشہور اور معروف دعا ہے ایک دعا ہے جو جس کو دعائیں صبحیہ کے نام سے مشہور ہے ہاں اور اس دعا کو دعائیں صبح یا کہنے کی وجہ ہی ہے کیونکہ صبح کے کی وقت پڑی جاتی ہے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے یا صبح شادی طلوع ہونے کے بعد یعنی اذان فجر صبح کے اذان سے پہلے صبح صادق کی آزان کے اذان کے بعد جو ہے یہ نماز پڑھ دعا پڑی جاتی ہے بعض جگہوں پر صبح کی سنت کے اذان دے کا صبح سنت سے پہلے بھی پڑھتے ہیں بعض جگہوں پہ پڑھتے ہیں باجوں پر تاجر ختم ہونے کے بعد آزان سے پہلے بھی پڑھے جاتے ہیں لیکن یہ کہ صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے یہ جو ہے دعا چونکہ یہ دعا صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے اس لیے دعا کو دعائیں صبحیہ کہتے ہیں ہاں یہ بعض لوگ جو ہے ناد نصی میں جو ہے تعلیم یافتہ تعلیم علم نہ ہو جائے اس کو دعائیں صوفیہ بولتے ہیں اسی سے مذہب صوفیہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے ہیں کیونکہ یہ دعائیں صوفیہ نہیں ہیں دعائیں صبح ہیں صبح سے ہیں ہاں جی؟ اور یہ چونکہ یہ دعا صبح کے وقت پڑی جاتی ہیں اور صبح شادی کے بعد یا صبح شادی سے پہلے اس لیے اس دعا کو دعائیں صبحیہ کہا جاتا ہے تو اس دعا کو شبھیا کہنے کی وجہ یہ کیونکہ صبح کے کی وقت پڑی جاتی ہے اس لیے دعا کو صبح دعائے صبح کہتے ہیں <coughs> باقی اس دعا کے دعائیں صفیہ کے پڑھنے کا وقت جو ہے وقت جو ہے ترجمۂ صحیح خورشید عالم اور علامہ بشیر محرم دونوں سے دونوں کے جو ہے دعوت کے جو ترجمے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا صبح کی سنت سے پہلے ان دونوں میں جو لکھا ہے میں صبح کی سنت سے پہلے طلوع فجر یعنی پو پھوٹنے سے پہلے پڑھیں ان دونوں کتاب سے امنتیں طلوع فجر سے صبح کی سنت سے پہلے یعنی طلوع فجر یعنی پو پھوڑنے سے پہلے صبح صادق کے اذان ہونے صبح کے اذان ہونے سے پہلے پڑھنا ان دونوں کی دعاؤں کتابوں سے یہ سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن اس وقت نرواشی دنیا میں جو رائش ہے دعا کو جس وقت پڑھتے ہیں وہ مختلف ہے وہ بعض مساجد میں صبح کی سنت سے پہلے یعنی فجر کے اذان کے بعد صبح سنت سے پہلے پڑھ جاتے ہیں فجر کے اذان دیتے ہیں پھر جو ہے سبحان اللہ عب سبحان اللہ عظیم الب صحیح اللہ کا تصویر خوش دفعہ پڑھنے کے بعد پھر دعائیں صفیہ پڑھ لیتے ہیں دعائیں صبح پڑھنے کے بعد پھر صبح کے سنت پڑھ لیتے ہیں پھر سنت کے فورآٓ بعد صبح کی فرس نماز پڑھ لیتے ہیں ہاں بعض جگہوں پر یہ میں نے خود جو ہے بلتستان کے مختلف مطلب جگہوں پر بندہ حقیر گما ہوں ہاں جی تو اس سے میں نے دیکھا ہے بہت جگہوں پر اس طرح پڑھتے ہیں اذان کے بعد پڑھتے ہیں لیکن صبح کی سنت سے پہلے جو ہے یہ تا دو نماز دعائی تا صبح پڑھ لیتے ہیں تو صفحہ ختم ہونے کے بعد صبح کی سنت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد صبح کی فرش نماز پڑھ لیتے ہیں بعض جگہوں پر اس طرح ہاں جی اچھا بعض مساجد میں صبح کی سنت سے پہلے حجر کے اذان کے بعد اور بعض مساجد میں صبح کی سنت پڑھنے کے بعد ہاں جی صبح کی سنت پڑھنے کے بعد جو ہے صبح کی اذان ہو گیا پھر سنت پڑھا پھر سنت پڑھنے کے بعد چند مرتبہ جو ہے تصویر سبحان اللہ العظیم و نظیم وبحم اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے جو کہ ہمارے صبح کے وقت پڑھنی اس خاص کل کے درخت میں آپ لوگوں کو بتا دیں اس تصویر کے کتنا زیادہ صوب حاجر ہیں اس لیے اس تصویر کو چند اور پڑھنے کے بعد پھر جو ہے دعائے صویہ پڑھتے ہیں اس کے بعد یعنی صبح کے سنت کے بعد پھر دعائیں صوبیہ پڑھتے ہیں بعض مساجد میں چنانچہ جی کراچی جامع مسجد صوفیہ نادشاہ میں جب سے میں آیا ہوں اور یہی طرقہ تھا ہمارے یہاں آنے سے پہلے بھی یہی ترقہ تھا اس کراچی مسجد میں جب ہم آر سنت کے مدارس میں تھے انیس سو اسی میں یا انیس سو طالباً اکاسی میں میں آر سنت کے مدرسے میں کراچی میں آیا تھا اس بات بھی اسی ٹائم پہ پڑھتے تھے اور ابھی تک اسی ٹائم پہ صبح سنت پڑھنے کے بعد یا یہ تہذیب دعائیں صفیہ پڑھ لیتے ہیں سال بھر ہاں جی اور اس کے بعد جو ہے پھر صبح کی سنت پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر اوراد فتھح پڑھ لیتے ہیں تو یہ جو دو ٹیم پہ ہم عام طور پر جنوباشی دنیا میں اس وقت دعائیں صفیہ کے لیے جو وقت ہیں ہاں جی صبح کی سنت سے پہلے یعنی <coughs> <coughs> آزاد صبح کے اذان دینے کے بعد صبح کی سنت سے پہلے بھی بعض جگہوں پر پڑھتے ہیں بعض جگہوں پہ صبح کی سنت بھی پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں اگرچہ یہ نماز یہ دعا جو ہے تاجد کی نماز ختم ہونے کے بعد جو نماز تا یہ تاجر وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں جی کیونکہ صبح کے بعد مجموعی طور پر پڑھنے اس دعات کو اس دعا کو جنا ج علامہ دعوت سے اور باخوشی دونوں کی دعوت یہ سمجھ میں آتا ہے صبح صادق سے پہلے یہ دعا پڑھنے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے عبارت سے لیکن جو ہے ہماری جو رائش ہے وہ میں نے بتایا دو وقت یا صبح کی سنت سے پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر صبح کے سنت پھر, پھر, پھر, پھر, پھر, پھر فرض یا صبح کے سنت پڑھنے کے بعد یہ یہ دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر صبح کی سنت پڑھ لیتے ہیں پھر فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو دعا صبح پڑھتی اس طرح جی کراچی جامع مسجد میں صبح رواشے میں یہی ترکہ رائش ہے صبح کے سنت کے بعد پڑھتے ہیں بہرحال جو ہے دونوں ترک صحیح ہے بلکہ ہاں جی تینوں ترکت صحیح صبح کے صبح شادی سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں صبح صادق کے بعد صبح کے سنت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں صبح کے سنت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مختلف قول اس میں آ گیا اور ملاً بھی مختلف صورتیں کیونکہ دعا ہیں ہاں جی دعا کے لیے اوقات میں گنجائش ہوتی ہے دعا جو ہے اس وجہ سے جو ہے تھوڑا بہت پانچ دس منٹ آگے پیچھے اور زیادہ فقفہ نہیں ہو رہا ہے اسے مبارک صبح کے وقت ہی پڑھتے ہیں خواہ صبح شادی ہونے سے پہلے پڑھیں صبح شادی کے آزان کے بعد پڑھیں سنت سے پہلے پڑھیں سنت کے بعد پڑھیں ہر سے یہ دعا صبح کے وقت ہی پڑھی جاتی ہیں ہاں جی اس لیے اس دعا کو دعا سبھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت پڑھی جاتے تو ہمارے دعوت میں اس طرح لیکن یہی صبح کی سنت کے بعد جو ہے اس دعا کو پڑھنے کے بارے میں یہ دعا جو ہے ایک صوفی بزرگ جو ہے عز الدین محمود کاشانی جو کہ عرفائے قرن ہفتم ہجتم ہیں ہفتم و ہجتم میں آٹھ سو اور سات سو ہی کے اس وسط میں پیدا ہوا ہے انہوں نے اپنی تعلیف کتاب ہے مصباح الحدایہ و مفتاح الکفایا صفحہ نمبر دو سو بائیس پر جو ہے بالکل دعا صوفیہ کو مختصر بالکل آخر میں دو پیراگراف اس میں نہیں ہے آخر تین پیراگراف نہیں اللہ وال پیراگراف ہے وہ شروع سے لیکن وہاں تک ہے صرف آخری تین پیراگراف اس کتاب میں نہیں ہے باقی سب ہے تو اس میں انہوں نے اسے دعا صوفیہ کے بارے میں لکھا ہے جی نقل کیا کہ اس دعا کو اس صبح صادق طلوع ہو کا سنت صبح ادا کرنے کے بعد دعا صوفیہ پڑھنے کا لکھا انہوں نے اور یہ بزرگ جو ہے صفی المذہ ان شافی ہے ہاں جی شافی مثلاق سے تعلق رکھتے ہیں ہم شافی کے پیروکار ہیں ان کی کتاب میں یہ ہماری دعا صوفیہ پورا پورا ہے صرف آخری تین پیراگراف نہیں اور باقی شروع سے لے کر نور والی پیراگراف پورا ہے ہاں جی تو انہوں نے اس کا ٹائم یہ بتایا بار جو ہے میں آپ سے پہلے بتایا دعاؤں کے لیے ٹائم کے لحاظ سے بڑی گنجائش ہوتی ہیں اس لیے جو ہے پڑھ سکتے ہیں کسی صبح کی سنت سے پہلے صبح سنت کے بعد صبح کے اذان سے پہلے اذان کے بعد ہاں بار مجموعی تو پر یہ صبح کا وقت ہی ہے اس میں پڑھنا ہے اور اس لیے دعا نہایت ہے تھی. جامع دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہاں جی وہ چیزیں مانگا گیا جو انسان کو دنیا اور حرت کے فلاح کے لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے ہاں جی اس لیے دعا کی بڑی اہمیت ہے اور اس دعا کے صنعت کے اعتبار سے اسناد دعا صوفیہ یہ دعا جو ہے کتاب منتخب الدعوات دعوت میں ہاں جی یہ دعا جو ہے ابن مسعود اور ابن عباس رضی علنما سے یہ دعا نقل ہوئے ہیں وہ دعوت صوفی امباشم صد خوشن عالم نے جو قلمی جس قلمی نسخے سے لیا ہے اور یہی چیز کہیں اور قلمی نسخوں میں بھی ہے وہاں انہوں نے لیا ہے یہ کتاب منتخب و دعوت سے لیا ہے بیچناد امامیہ معروف بحمدانیہ ہاں جی اور ابن عباس اور ابن مسعود ان دونوں سابث نقل واد دیں اس دعوت کے قلمی چند نسخوں میں اس طرح دعوات اس دعا کرنے اصل کتاب منتخب و دعوت ہے اس کا صنعت بے اسناد امامیہ یعنی اس معلومات یہ کتاب شاہ کتابوں میں یہ دعا شاہ کتابوں میں بھی ہے اور تصوف کی دوسری کتابوں میں بھی ہے ہاں جی اور خود میں نے بعد میں بتا رہا ہوں یہ شاہ کتابوں میں بھی یہ دعائیں جو ہے اہم دعاؤں کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں بعض اور آل سنت کی دعا میں بھی مجھے خود دیکھنا نہیں ہوا لیکن میں نے ٹی وی سے ایک دفعہ جو ہے ٹی وی پر جو عامل لیاقت ہے وہ پیامی علامہ چل نورن والی دعا کو وہ سنن نسائی کے حوالے سے بیان کر رہا تھا لیکن کرمی نے اس کو ڈھونڈنے کوشش کیا وقت کی کمی کو جو میں اس میں پورا تفصیل سے نہیں دے سکا لیکن یہ بہت ہی مشہور دعا ہے ہاں جی تو ایک تو منتخب و دعوت سے ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ نما کے سے نقل کیا انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا راوی ان دونوں کا اجن عباس اِن مسعود ہیں یہ دونوں صابق رسول اللہ علیہ وسلم جو کہ نیاتی ہی اصحاب میں سے اور مفصر قرآن بھی ہیں یہ دونوں یہ دونوں حسی علیہ السلام کے بھی شاگرد تھے اور رسول اللہ کے بھی شاگردے زیادہ تر قرآن کے تفصیل نے رسول اللہ خود سے لیا اور کچھ حصہ علیہ السلام سے بھی لیا دونوں نے تو ان دو عظیم ہستیوں سے جو ہے دعا صوفیہ نقل ہوا اس لحاظ سے دعا کی بڑی اہمیت ہے ہاں جی اور اس کے علاوہ کتاب مصباح الحدایہ اور مفتاح القفایہ ہاں جو میں آپ کو پر حوالہ دیا تالیف صوفی بزرگ عز الدین محمود کاشانی عارف قرن ہفتم ان کی اس کتاب کی جو ہے دو سو بائیس صفحے پر یہ دعا موجود ہیں یہ دعا بندہ حقیق کے پاس موجود. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اس میں ہماری دوسری بہت سی اور بھی دعائیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں جیسے تحجت سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی اس میں ہے اور اس طرح اور بھی مختلف دعاؤں کی جو ہے اس میں موجود ہیں تو اس میں سے ایک یہ دعا صوفیہ بھی اس میں صفحہ نمبر دو سو پر موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے یہ دعا جو ہے سحاق کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں موجود تھے کیونکہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کے صحیح نقل کتابوں تعمیر کوئی حوالہ نہیں لکھا ہے لیکن دعا پورا پورا لکھا ہے اس کے علاوہ جو ہے نمبر تین جو ہے دعا صفیہ جو ہے ایران قم میں ہاں جی ایران قم میں آستھا نے مقدس حطف فاطمہ معصومہ علیہ علیہ السلام کے روزے پر ہاں لوگوں کے استفادہ کے لیے رکھی ہوئی دعا کے ایک مجموعہ کتاب مجموعہ یہ کتاب طالب الب نامی منتخب دعوت الحسینی جہاں تک مجھے یاد ہے نانی جی اس کتاب میں بھی میں نے خود دیکھا تھا آخر مجھے اس کاپی کا باپی کے سلسلہ نہیں ہوا میں نے خود اس کتاب میں دیکھ کے بالکل صنعت جو ہے ابن اخبار اس نے مسعود سے نقل کیا تھا اس دعا کو اس کتاب میں بھی ابن اخبار اس نے مسعود راوی تھا اس دعا کا اور اس میں دعاؤں کو کافی دعاؤں کو صنعت سے نقل کیا ہوا تھا ان میں سے یہ دعا بھی مسعود ابن عباس کی صنعت سے اس دعا کی کتاب میں آخر میں اس کتاب کو حسینی لکھا ہوا یہ مجھے یاد تھے نہیں جہاں تو مجھے یاد آتا ہے منتخب دعوت حسینی ہے اور اس آسان مقاعدہ سے میں نے خود دیکھا ہے اس کتاب میں بھی یہ دعا تھی ابن مسعود ابن عباس سے نقل ہوا ہے ہاں جی اور دعا مکمل تھے اس میں جہاں تک مجھے یاد تھے جو کہ ہاں جی میرے اپنی نظر سے دعا گزری تھی مکمل تھی لہذا جو ہے یہ دعا جو کہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے شاہ سنی دونوں جو ہے دعا کی کتابوں میں بھی ہے ہاں جی اس سے معلومہ یہ دعا رسو خود رسول اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور معصور دعاؤں میں سے یعنی یہ معصوص یعنی وہ ان دعاؤں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے پڑھا خود آپ نے دعا کو ذرا سے اللہ سے اپنی حاجت مانگا اور پھر امت کو آپ نے یہ دعا حوالہ کیا ان دو عظیم صوفی صاحبی کے در سے ابن مسعود اور ابن عباس کے ذریعہ سے امت تک پہنچی یہ دعا جو کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دعاؤں میں سے ہیں کیا خود اس دعا کو فرمایا کرتے تھے اور آپ نے خود امت کو یہ دعا تعلیم فرمایا ہاں جی اور ان دو عظیم صحابی رسول جو کہ تمام مسلمان جو ہیں ان دو اور رسول کو ابن مسعود ابن عباس کو مانتے ہیں ان کے حادث کو جو ہے سب جہی مستند حادث میں سے مانتے ہیں چونکہ صاب رسول بھی ہے عالم اصاب میں سے بھی ہے اور مختصر قرآن میں سے علیہ السلام کے بعد اصحاب میں سے یہی دو حسی حساب سے تفسیر قرآن ان دو اصابی سے زیادہ تر نقل ہوا ہے لہذا جب یہ مستند دو صحابی سے شاہ سنی دونوں کتابوں میں نقل ہوتی ہیں اور ہماری کتابوں میں دعوت شریف میں بھی منتخب دعوت سے نقل ہوئی ہیں تو اس سے اب ہمیں کسی قسم کی شک کے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ دعا جو ہے ابن مصعود اور ان دو صحابی در سے رسول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نقل ہوا ہے اور, اور یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے معصور دعاؤں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منقول دعاؤں میں سے آپ ہی کے پڑھے ہوئے دعاؤں میں سے لہٰذا اس دعا کی بہت اہمیت ہے ہاں جی اس دعا کی نہایت اہمیت ہے تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کی معنی وفہوم کو سمجھ کر پڑھنے کی توحفے کریں توحفہ تک کریں کیونکہ اظن میں آپ لوگوں کو بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں دعا پڑھنے والی چیز نہیں ہوتی دعا یعنی منگنے کو کہتے ہیں دعا پڑھنے کو نہیں بولتے ہیں دعا مانگنے کو بولتے ہیں دعا کے معنی دعا میں مانگنے کی کیفیت ہونی چاہیے تو دعا میں مانگنے کی کیفیت جو مانگنے کی کیفیت میں آزیزی اس میں خود بخود پائی جاتی ہے اس جو انکاساری اس میں خود بخود پائی جاتی ہے تو اس جو ان کا مال اس جو کا ساری کے ساتھ عجیزی کے ساتھ پڑھی جانے والی دعا میں سے اس دعا کی معنی جو ہے کے اندر جو مطالف معرف نہایت بلند ہے اس کے ایک ایک پیراگراف اگر اللہ تعالی۔ چودہ طالبان پیراگراف ہے ایک ایک پیراگراف اگر ہم سے قبول ہو جائے تو ہماری دنیا و آخرت دونوں آباد ہو جائیں گے ہماری دنیا بھی آباد ہوگا اور آخرت بھی آباد ہو جائے گا اتنی اہم دعاؤں کا مجموعہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے منگا گیا ہے اور وہ ابھی سہار کے وقت تاجد کے وقت ہاں جی اور صبح کے وقت جو کہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاں جی فرستوں کے ذریعے سے نیدا آتا ہے کوئی مانگنے والا ہے تاکہ ہم اس کو دے دیں کوئی فریادی ہم ہاں اس کی فریاد رسی کریں کوئی استخاصہ کرنے والے تاکہ ہم اس کی استخاضہ سنیں ہاں جی لہٰذا جو ہے اس اہم ترین وقت پہ ہم نے اس دعا کو مانا ہے لہٰذا دعا کو منگنے کی کیفیت میں پڑے اس کے اس کے معنی وفہ پر بھی آپ لوگ تھوڑا سا توجہ دے دیں انشاءاللہ